یا ایو اللہ آ اے ایمان والوں لب نماز کے قریب نہ جاؤ یہ جب بھی قرآن کو سمجھا جائے تو پوری آیت کو سمجھنا ضروری ہے شان نزول کا سمجھنا ضروری ہے اس کا پس منظر سمجھنا ضروری ہے یہ حکم عام ہے کہ خاص ہے یہ سمجھنا ضروری ہے اور آگے پیچھے سے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بات کیا چل رہی ہے اگر کسی آیت کو بیچ میں سے لے کر چسپا کر دیا جائے اور آدمی آگے دیکھے ہی نہیں تو وہ بسا اوقات گمراہ ہو جاتا ہے اب یہی بات ہے کہ مثال کے طور پر اتنا پڑھا جائے اے ایمان والوں نماز کے قریب نہ جاؤ تو انسان چونک جاتا ہے کہ بھائی کیا بات ہے آگے تو دیکھیں وہ ان تم سکارا کب نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز سے منع نہیں کیا گیا بلکہ یہ فرمایا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو اور سے بچ جاؤ کا حکم ہے اسی طرح قرآن مجید فوقان حمید میں سورہ جن میں ایک آیت کریما ہے وہ میں آپ کے سامنے آیت نمبر پیش کرتا ہوں تو سورہ جن میں ایک آیت کریمہ ہے تو ایک جگہ میں نے لکھا ہوا پایا وہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالی اشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یو ہیرو غیبه غیبی دن جن آیت نمبر چھبیس وہ لکھ کر انہوں نے آگے یہ لکھ دیا نوزب اللہ نظالے اس کا ترجمہ اس طرح کیا عالم الغیبی غیب کا جاننے والا فلا یوز ہیرو غیبی آحدن غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا اور پھر یہ لکھ دیا کہ انبیاء اور رسولوں کو اور ولیوں کو غیب کا علم نہیں قرآن نے بیان کیا لیکن یہ کتنا بڑا ظلم ہے کتنی بڑی تحریف ہے کہ آگے تو پڑھیں عالم غیبی فلا یوز ہیرو غریبی آحدن غیب کا جاننے والا کسی کو بھی غیب کا علم نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں کو چن لیتا ہے انہیں علمتا فرماتا اگلا حصہ نہ لکھا گیا اور صرف یہی حصہ لکھ کر غلط عقیدہ بیان کیا گیا یہ قرآن و احادیث سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو رسولوں کو غیب کا علم دیا لیکن یہ علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہے اے ایمان والوں نشے کی عالم میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتا تالموں یہاں تک کہ تم جان لو ماں تقول جو تم کہتے ہو اس وقت شراب حرام نہیں تھی صرف یہ تھا کہ شراب نہ پیو تو اچھی بات ہے شراب سے بچو تو تمہارے لیے بہتر ہے شراب میں نقصانات زیادہ ہیں تو مسلمانوں نے شراب پی اور نماز مغرب کا وقت ہو گیا جب نماز پڑھی گئی تو نماز پڑھانے والا شراب کے نشے میں تھا اس نے سوریہ کافرون پڑھی اور کل یا اوہل کا لا اب اس میں نفی جو لا ہے اس کو وہ پڑھنا بھول گئے نشے کے عالم میں تو اس سے معنی پورا چینج ہو جاتا ہے لا ابدھو ماتا ابدھو کے معنی ہے کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کروں گا اور اگر لا اگر ہٹا دیا جائے تو معنی ہو جاتے ہیں کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو میں بھی انہی کی پوجا کرتا ہوں نوزب اللہ مزاح تو نشے کے عالم میں تھے انہیں پتہ نہ چلا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ حکم ہو گیا کہ اب نماز کے اوقات میں شراب پینا منع ہے نماز کے اوقات میں مسلمان شراب نہ پیتے اور پھر ساتویں پارے میں شراب کی حرمت نازد ہو گئی پھر اس کے بعد شراب کا ایک قطرہ بھی مسلمانوں کے لیے ہم سب کے لیے حرام ہے ور جنوب اور جب تم جنبی ہو تم پر غسل فرض ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ پہلے غسل سے فارغ ہو اللہ عابری سبی مگر تم مسافر ہو تو پھر اس کے مسائل دوسرے ہیں کہ مسافر ہو اور پانی نہ ہو تو تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے سیلو یہاں تک کہ تم غسل کر لو جب تک غسل نہ کر لو جنابت سے پاک نہ ہو جاؤ نماز نہ پڑھو وہ ان کون تم اور اگر تم مریض ہو پانی تمہیں نقصان کرتا ہو غسل نہ کر سکتے ہو یا وضو نہ کر سکتے ہو او اعلیٰ سفر یا سفر میں ہو کہ پانی ہے تو صحیح لیکن پانی لینے کے لیے ٹرین سے اتریں گے بالفرض تو ٹرین چلی جائے گی کافلا چلا جائے گا اس طرح کے معاملات ہوں یا سفر میں پانی نہ ملے او جا آحد من یا تم میں سے کوئی بیت الخلا سے آیا ہو بے وضو ہو او لامسا یا تم نے عورتوں کو چھوہ ہو یعنی تم پر غسل فرض ہو گیا ہو فلم تجدو ماء پھر تم پانی پر فادر نہ ہو یا تو پانی موجود نہ ہو یا استعمال کی قدرت نہ ہو کہ مرض بڑھ جائے گا جان سے چلے جائیں گے فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو فم سہو بھی پھر تم اپنے چہروں کا مسا کرو اور اپنے ہاتھوں کا مسا کرو تیمم میں تین فرض ہیں نیت کرنا ہاتھوں کا مٹی پر یا پتھر پر مارنا اور پھر چہرے پر پھیر لینا پھر ہاتھوں کا مٹی یا پتھر پر مارنا ریت پر مارنا اور پھر اپنے ہاتھوں پر پھیر لینا اس طرح تیمم کے تین فرض ہیں نیت کرنا چہرے پر مسا کرنا اور ہاتھوں پر مسا کرنا تیمم کے مسائل آپ سیکھنا چاہیں تو امیر علیہ سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام اس کا مطالعہ فرمائیے اور تیمم کے مسائل اور کن کن چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے ان اللہ کا نا آفو بند غفو غک اللہ تعالی بخشنے والا معا فرمانے والا ہے کیا؟ آپ نے نہ دیکھا پل نہ اوتو نہ سوئی بم منل کتاب ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یعنی یہودی یش نہ وہ گمراہی کو حاصل کرتے ہیں یوری دوں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو بھی راستے سے ہٹا دے ایسے گمراہ خود بھی گمراہ مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ عالم آدا اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے وہ کفا بلّہ بلی اللہ دوست کافی ہے و كفى بالله نصيرا الله مدد کے لئے کافی ہے۔ من الذين هادو یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں یحرفون الکلمہ عن مواضعه کہ جو کلام کو توریت کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اس میں رد و بدل کرتے ہیں وہ یقولون اور وہ کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا وہ آسوینہ اور دل میں کہتے ہیں ہم نے نافرمانی کی وسما آپ کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں آپ ہماری بات سنیں غیر مسمعین اور ہم آپ کی بات نہ سنیں گے یعنی آپ ہماری مانے ہم آپ کی نہ مانیں گے ایسے بے ادب ہیں وہ اور حضور کی بارگاہ میں وہ رائنا کہتے ہیں لئیم بے اپنی زبانوں کو موڑ کر کہ رائنا کے معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے اس کا مطلب یہ کہ ہم نہیں سمجھ سکے آپ اس بات کو دوہرا دیجئے یہ بڑا ادب کا جملہ تھا مگر یہودی کیا کرتے رائی کو کھینچ کے پڑھتے رائنا اور زبان کو ایسا موڑتے کہ سننے والے کو آسانی سے سمجھ میں نہ آتا کہ یہ زبان کو موڑ رہے ہیں اور کو کھینچ رہے ہیں رائی نا کے معنی ہمارا چرواہ نوزب باللہ نظالے اور ابرانی زبان میں رائنا کے معنی نامناسب تھے قرآن مجید فوقان حمید نے اشاد فرمایا کہ وہ غلط معنی لے کر اور زبان کو موڑ کر حضور کی بے ادبی کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بیذبی کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے وطعنا فی الدین اور دین میں وہ طانے دیتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں ولو انهم قالوا اور اگر وہ کہتے سمعنا ہم نے سنا واطعنا اور ہم نے فرما برداری کی واسمع اور وہ کہتے یا رسول اللہ آپ ہماری بات سماعت فرما لیں گور اور ہم پر نظر کرم فرما لیں اگر یہ بات وہ کہتے لکان خیر اللہ یہ ان کے لیے زیادہ بہتر و زیادہ درست تھا ولیکن لعنهم اللہ, لیکن اللہ تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت فرمائی وہ ہدایت سے محروم ہو گئے فلا مین اللہ قلیلا بس تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں اکثر ایمان نہیں لائیں گے قرآن صداقت پر مبنی ہے قرآن کا فرمان سچا ہے آج بھی تمام قوموں میں سب سے زیادہ مشکل یہودیوں کو اسلام کی طرف لانا ہے کیونکہ ان پر پھٹکار پڑی ہوئی ہے ہاں ایسے لوگ ہیں جو حق کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں چاہے وہ یہودی ہو عیسائی ہوں، ہندو ہوں وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں یا یادین آمینو اے اہل کتاب ایمان لاؤ بِمَا نزلنا اس پر جو ہم نے نازل کیا محکم وہ کلام جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے من قبلی اس سے پہلے ایمان لاؤ ان تو میسا کہ ہم ان کے چہرے مس کر کے مٹا دیں تو تمہارے چہرے مٹا دیے جائیں تم پر عذاب آ جائے اس سے پہلے ایمان لے آؤں رد ہم چہرے مس کر کے ان چہروں کو پیٹ کی طرف کر دیں او نل آنا ہوم کمال آنا یا ہم ایسے لانت فرمائیں جیسے کہ ہفتے کے دن والوں پر لانت فرمائی جو مچھلی کا شکار کرتے تھے انہیں بندر بنا دیا گیا ان تمام عذاب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور ایمان لے آؤ کانا امر اللہ اور اللہ تعالی کا فیصلہ ہو کر رہے گا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے آپ ایمان نہیں لائے تھے سفر میں تھے تو ایک شخص گزر رہا تھا وہ تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن سلام نے سنی تو آپ کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک کانپنے لگا آپ نے سارے کام چھوڑے اور مدینے کی طرف بھاگے اور آ کر حضور کی زیارت کی اور زیارت کرتے ہی دیدار کرتے ہی ایمان لے آئے اور آپ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ میں جلدی حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں راستے میں مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے کبھی بے شک اللہ تعالی مشرک کی مغفرت نہیں فرمائے گا اس سے مراد یہ ہے کہ شرک پر خاتمہ ہو جائے تو شرک پر موت آئے کہ کفر پر موت آئے اس کی بخشش نہیں ہوگی اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ کوئی کہے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی جی وہ بھی اللہ کے بندے ہیں ہم بھی اللہ کے بندے ہیں نہ جانے کون جنت میں جاتا ہے ہمیں نہیں پتا تو وہ خود کافر ہو جائے گا کہ ہندو مشرق ہے اور وہ اگر توبہ نہ کرے تو ہمیشہ کا جہنمی ہے وہ یغ فرو مادال کا لم یشاہ اور اس سے کم کفر و شرک سے کم جو گناہ ہوں گے ان میں سے جو وہ چاہے گا بخش دے گا وہئی یو شرک بلّہ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے یعنی شریکائے کسی اور کو فقہ درف اس من اویم اس نے بڑے گناہ کا بہتان باندھا شرک ظلم عظیم ہے شرک کرنے والا مردود ہے مشرق دائمی جہان نمی ہے اللہ تعالی شرک اور کفر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے مسلمان کہلانے والے ہیں کہ کرسمس کا موقع آیا تو چرچ میں جا کر عیسائیوں کی جو من گھڑت عبادتیں ہیں وہ بجا لائے اور دیوالی اور ہولی کا موقع آتا ہے نوزال مندر جاتے ہیں بتوں کو سجدہ کرتے ہیں کہ شرک ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے شرک کی حقیقت یہ کیسٹ ضرور سماپت کریں شرک کی حقیقت جس میں یہ بتایا گیا کہ کون سی چیزیں شرک ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے الم تبا الا زکو نا انفس ہوں کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو اپنی جان کو اچھا قرار دیتے ہیں اپنی تعریفیں کرتے ہیں کون اچھا ہے کون برا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اپنے منہ سے اپنی تعریفیں نہ کی جائیں بل بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے سترا فرماتا ہے فتیلا اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اوم برقیفا کا ذب دیکھو وہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں یہود ہی کہا کرتے اور کہتے نو اب نا اللہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں نوزہ مزال اور اس سے مراد یہ لیتے جیسے باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے ایسے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم تو ڈائریکٹ جنتی ہیں تو فرمایا دیکھو کیسا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کفا بھی اسم مبینہ اور یہ بات کھلے گناہ کے لیے کافی ہے اور یہ بات انہیں جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے